سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے میری خاطر میری امت سے تین قسم کے کاموں اور گناہوں کو معاف کر دیا ہے خطا نسیان اور وہ کام جس کے کرنے پر انسان مجبور کر دیا جائے سنا ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار اور سن القبرالبحقی جلسات صفا تین صفہ 356 اللہ تعالی نے بندوں پر بڑی آسانیاں فرمائی ہیں اور ہر انسان کو اس کی ہمت اور طاقت کے مطابق ہی شریعت کا مکلف ٹھہرایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بخرا آیت 286 میں فرمایا لا دو اللہ چھیاسی میں فرمایا اللہ کسی آدمی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین و یسرن دین آسان ہے صحیح بخاری حدیث نمبر انچالیس بعض اوقات انسان کچھ باتیں بھول جاتا ہے بس اوقات ایک جائز اور حلال کام کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس سے غلطی ہو جاتی ہے اور ایسا کام اس سے سرزد ہو جاتا ہے جس کی شریعت کی طرف سے اجازت نہیں تھی یا بعض اوقات انسان ذاتی طور پر کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتا لیکن اسے اس کام کے کرنے کے لیے مجبور کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایا رحمت سے انسان کے ایسے تمام کام معاف کر دیے ہیں چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت سے تین قسم کے کاموں سے درگزر فرمایا ہے نمبر ایک خطا نمبر دو نسان یعنی بھول چوک نمبر تین جس کام کے کرنے کے لیے انسان کو مجبور کر دیا جائے خطا خطا عمد کی ضد ہے غیر ارادی طور پر کوئی کام کرنے کو خطا کہتے ہیں مثلا کوئی جنگ ہو رہی ہے اور جنگ کی حالت میں جو دشمن اسلام ہیں ان سے لڑائی ہو رہی ہے اور دشمن اسلام کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دیا یا شکار پر گولی چلائی اور وہ کسی اور آدمی کو جا لگی انسان جو اعمال قصدن کرے ان پر اس کا مواخذہ ہوگا اور اگر کوئی کام غلطی سے سرزد ہو جائے تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا البتہ اسلام میں قتل خطا کی دیت ہے پرانے کریم میں ہے سورت الحضاب آیت پانچ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحً فیما به ما تعمدت وكان تم سے اس بارے میں اب تک جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے البتہ جن باتوں کا تمہارے دلوں نے قصد و ارادہ کر لیا تھا ان پر تمہاری گرفت ہوگی اور اللہ بڑا معاف کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے اسی طرح قتل عمد یعنی جان بوش کر قتل کرنے کی صورت میں قصاص مشروع ہے لیکن قتل خطا کی صورت میں قصاص نہیں البتہ دیت یعنی خون بہا مقرر ہے جیسا کہ سورہ نسا آیت بانوے میں ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَآہا فتحری تنہی کو اور کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ کسی مومن کو قتل کرے اللہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مسلمان غلام یا لانڈی کو آزاد کر دے اور اس کے گھر والوں کو دیت دے اللہ یہ کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں اسی طرح حاکم اور قاضی فیصلہ اور اشتہاد کرتے وقت اگر درست فیصلہ کریں تو انہیں دو گنا عجر ملتا ہے لیکن اگر کوشش کے باوجود فیصلہ کرنے میں ان سے خطا ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ اجر و ثواب کے حقدار ہوتے ہیں امر عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا حاکم فیصلہ کرتے وقت اجتحاد کر کے فیصلہ کرے تو اسے دو گنا ثواب ملتا ہے اور اگر اس سے خطا ہو جائے تب بھی اسے حق کی تلاش کا ایک ثواب ضرور ملتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار تین سو باون صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سات سو سولہ اسی لیے اماں مشتین محدثین اور بزرگان دین سے جو بعض علمی لغزشیں ہوئی ہیں ان کے بارے میں اپنی زبان دراز کرنے کے بجائے ہمیں یہ چاہیے کہ ان کے بارے میں مثبت رویہ اپنائیں اور ان سے ہونے والی بعض علمی لغزشوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ان کو ان کی غلطیوں پر بھی ثواب ملنے والا ہے لیکن مثال ایسی ہے کہ ایک شخص دھوکے سے کنویں میں گر گیا تو انشاءاللہ اللہ شہید لیکن ایک شخص پیچھے پیچھے ان کی محبت میں کود جائے اسی کنویں میں تو یقینی بات ہے یہ خودکشی ہے اس لیے کسی بھی عالم کسی بزرگ کی کسی بات کے حوالے سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ بات فلاں قرآن کی آیت یا فلاں حدیث کے مطابق غلط ہے تو ہمیں چاہیے کہ اسے ایک بار تحقیق ضرور کر لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جان بوجھ کر ایک غلطی میں پڑ جائیں تو امہ مشتحدین محدثین فخار اور مشتحدین کو تو اللہ تباکیٰ انہیں عطا کرے اور ہم خواہ مخواہ ایک چیز کی تحقیق کے بغیر اسے مان لیں اور اللہ تعالی کے ہاں پکڑے جائیں اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے بارے میں صحابہ کے منحج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح وہ قرآن و سنت کے بارے میں تحقیق کرتے رہتے تھے کوئی علم تفسیر کا عالم ہے کوئی علم حدیث کا کوئی علم فقہ کا ہمیں مختلف مسائل میں اپنے ان علماء سے رجوع کرنا چاہیے جو ان مسائل میں درک رکھتے ہیں صلاحیت رکھتے ہیں اور ہر معاملے میں اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے یہی اہل تقوا اور دانشوروں کا رویہ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اما مشتہدین سے ہونے والی لغزشوں پر اللہ انہیں ثواب عطا کرے ظاہر سی بات ہے ان کی لغزشوں پر بھی انہیں ایک ثواب ملنے والا ہے اسی لیے ہمیں اپنی زبان نرمی سے محبت سے کسی کے بارے میں کھولنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بد زبانی کر کے اللہ کے ہاں مجرم قرار پائیں چونکہ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں بد زبانی کرنا بھی اللہ کے لیے بد زبانی کرنے کے برابر ہے نسیان نسیان بھول چوک کو کہتے ہیں مثلا خیال نہ رہا کہ میرا روزہ ہے اس تصور کی بنا پر دھوکے سے کھا لیا یا پی لیا ایسی صورت میں انسان کا وہ عمل درست ہے اور کھانے پینے کا کوئی جرم نہیں کیونکہ اس کا روزے کی طرف دھیان ہی نہیں تھا حضرت ابو رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس شخص نے روزہ رکھا پھر وہ بھول کر کھا لے یا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ مکمل کرے اللہ تعالی نے اسے کھلایا پلایا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک اسی طرح اگر آدمی کی نماز نیند یا نسان کی وجہ سے رہ جائے چھوٹ جائے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کے یہاں مجرم نہیں گردانہ جاتا بلکہ جب اسے یاد آئے یا وہ بیدار ہو تو نماز پڑھ لے انس رضی اللہ عن سروایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز بھول جائے اسے چاہیے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے اس کے اس عمل کا یہی کفارہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 684 انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو نیند آ جائے یا نماز سے غافل رہ جائے تو جب یاد آئے اسی وقت ادا کر لے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا میری یاد کے لیے نماز قائم کرو معلوم ہوا کہ خطا اور نسیان بہرحال معاف ہے خود اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اس دعا کی تعریم فرمائی ہے آئے البقرہ آیت 286 اے ہمارے رب اگر ہم سے نسیان یا خطا ہو جائے تو ہمارا معاخذہ نہ فرمانا لیکن ہائے بد بختی کہ بہت سے ہمارے بھائی ہیں نماز ہی نہیں پڑھتے اللہ تباغ تعالیٰ نے جو ان پر فرض کیا ہے روزہ نماز حج زکات اور دوسری نیکیاں ان سب کو چھوڑ کر دنیا کے کاروبار میں مست رہتے ہیں جانتے ہوئے کہ وہ سب اسی دنیا میں رہ جانے والا ہے آنکھ بند ہوتے ہی وہ کسی کام کا نہیں وہ تو تمہارے عزیز و اقربا کا رشتے داروں کا ہے مجبوری کی صورت میں کیے گئے اعمال اس حدیث میں تیسری بات یہ بیان فرمائی گئی کہ جن کاموں کے کرنے پر انسان کو مجبور کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ بھی معاف اور کلادم ہیں ان پر جزا و سزا یا دنیاوی احکام نافذ نہیں ہوتے بلکہ انسان مجبوری کی صورت میں اگر جان بچانے کے لیے کل میں کفر بھی زبان سے کہہ دے تو اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہوگا جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صورت النحل آئے سو چھ میں فرمایا من میں ان بل مین من شرح بل کفری سجر ولا کرحبل کفری سجر پال گدب ملا غضب من و عذاب جو شخص ایمان لانے کے بعد پھر اللہ کے ساتھ کفر کر بیٹھے گا سوائے اس آدمی کی جسے مجبور کیا گیا ہو درہ حالے کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو نہ کہ وہ شخص جس نے کفر کے لیے اپنا سینا کھول دیا ہو تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا جو ظلم و ستم سے تنگ آ کر جان بچانے کے لیے کفر کا کوئی کلمہ اپنی زبان پر لے آتے ہیں لیکن دل سے کفر کو قبول نہیں کرتے ہیں اور معلوم ہے کہ دنیا میں مومن کی حیثیت تاجر کی ہے جو اپنی نیکیوں کے ذریعے آخرت کی سعادت خریدتا ہے حدیث کی متعدد کتابوں میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت عمار بن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی تھی جب مشرقین مکہ نے انہیں عذاب دے دے کر مجبور کر دیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہیں اور ان کے معبودوں کی تعریف کریں جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو انہوں نے کہا کہ میں اپنے ایمان سے پورے طور پر مطمئن ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اگر دوبارہ تمہارے ساتھ ویسا برتاؤ کریں تو تم دوبارہ ویسے ہی کلمات استعمال کرو اسی لیے قرطبی نے لکھا ہے کہ مفسرین اور اہل علم کا اتفاق ہے کہ جو شخص اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان پر لے آئے گا اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا اور ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جو شخص کفر کرنے پر مجبور کیا جائے گا اس کے لیے ظاہری طور پر کفر کا اظہار کرنا جائز ہوگا اور یہ بھی جائز ہے کہ انکار کر دے جیسا کہ بلال رضی اللہ عنہ نے کیا تھا کہ ہر تکلیف برداشت کرتے رہے اور احد احد کا نعرہ لگاتے رہے بلال کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی اور کلمہ معلوم ہوتا جو کافروں کو زیادہ غصہ دلاتا تھا تو میں وہ ضرور کہتا اسی طرح طلاق اور غلام کی آزادی وغیرہ سب معاملات اسی صورت میں نافذ ہوتے ہیں جب بخوشی کیے جائیں اگر کسی کو مجبور کر کے یا زبردستی ان امور کا اقرار کرایا جائے تو شرن امور نافذ نہیں ہوں گے مثلا کوئی زبردستی کسی کو طلاق دلوا دے جب کہ اس کا ارادہ طلاق دینے کا نہیں تھا تو وہ طلاق نہیں ہوگی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا طلاق اور اعتقاق اکراہ کی صورت میں واقع نہیں ہوتے اس صورت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں سننا ابی داود حدیث نمبر دو ہزار ایک سو ترانوے جلد سات صفہ ایک سو تیرہ بلکہ بچے اور مغلوب العقل کی مانند مجبور کیا ہوا بھی مرفول قلم ہے اور اس کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے یعنی ان پر مواخذہ نہیں نمبر ایک سویا ہوا جب تک بیدار نہ ہو نمبر دو بچہ جب تک بالغ نہ ہو نمبر تین مغلوب العقل جب تک آقل نہ ہو سنن ابی داود حدیث نمبر چار ہزار چار سو تین جامع ترمیزی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو تیئیس سنا حدیث نمبر دو ہزار اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ پر اللہ کے خصوصی احسانات کا ذکر فرمایا ہے کہ اس نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مسلمانوں کی غلطیاں بھول چوک اور ایسے معاملات جو کسی کے مجبور کرنے پر سرزد ہوئے ہوں معاف کر دیے ہیں جب کہ وہ اس پر دل سے تیار نہیں تھا محض زبان سے وہ کام کرنے کا اقرار کر رہا ہے یہ اگر وہ کسی دوست اور عزیز کے مجبور کرنے پر کر لے یا آمادہ ہو جائے اور اس کو راضی کرنے کے لیے کام کرے تو پھر وہ مجبور تصور نہیں ہوگا جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نہ چاہنے کے باوجود عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے باپ کی بات پر عمل کرو اس طرح اپنی جان بچانے کی خاطر دوسرے کو قتل کرے گا تو مجبور تصور نہ ہوگا اپنے مالو جان ہی کی طرح دوسرے مسلمان بھائی کے مالو جان کا تحفظ ضروری ہے آج کے اس پرفتن دور میں ہم نے بہت سی چیزوں کو مجبوری سمجھ کر اسے حلال سمجھ لیا ہے اللہ کے بندو مجبوری مجبوری کو ہی کہتے ہیں مجبوری یہ نہیں ہے کہ اگر میں فریج نہیں لاؤں گا تو گھر میں کھانا ٹھنڈا کیسے ہوگا تو چلو بھائی ای ایم پر فریج لے آتے ہیں اور اس کا سود اس میں ساتھ میں جا رہا ہے اور ایسی ہزاروں چیزیں ہیں جس کو ہم مجبوری سمجھ لیتے ہیں وہ قطعا مجبوری نہیں ہے حرام چیزوں کو اللہ نے حرام ہی کیا ہے اگر موت کا خوف ہو ایسی صورت میں اگر کوئی حرام چیز استعمال کر لے تو اللہ تبارک تعالی اس گناہ کا مواخذہ نہیں کرے گا لیکن وہ چیز اس وقت بھی حرام ہے اللہ ہمیں حرام سے محفوظ کر دے اور حلال کھلائے آمین